الحمد اللہ رب العلم اما بعد وسلام بالله من اماب الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام وسلام يا رسول اللہ ولی وصحابیا حبیب اللہ السولاۃ وسلام علیہ کا نبی اللہ آلک واصحابك يا نور اللہ سلسلہ علم کی کہکشاں لیے حاضر ہیں آپ تمام کو مرحبا کہتے ہیں مصعفی جان رحمت شم ازم ہدایت نو شاہ بزم جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانۂ علی شان ہے من صلی علی علیہ صلاطن واحد صلی اللہ علیہ آشار جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارہ و تعالی اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ می جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارہ تعالی اس پر سو رحمت نازل فرمائے گا صلی صل اللہ علیہ صلی اللہ علیہ الفا اور جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارہ کا تعالی اس پر ہزار مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا آگے میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی اللہ علیہ الفن زاحمت علی باب الجنہ اور جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود بھیجا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے مس ہو رہا ہوگا سبحان اللہ مدنی چینل کے درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے آئیے محبت کے ساتھ ایک بار با آواز بلند درود پاک پڑھیے الحبیب صلی اللہ, تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم سلسلہ, سلسلہ, سلسلہ کہ ایک پرٹیکولرلی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے مگر پہلے موضوع سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بار ایک رونک بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک بہت بڑی دکان تھی اور اس دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کر رہا ہے یہ سن کر مالی کی دکان پر رکت تاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہاں تک کہ کن پٹیاں اور کاندھے کاپنے لگے مالی کی دکان نے فورن ہی دکان کو بند کرنے کا حکم دیا اور اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے افسوس ہم اللہ تبارہ و تعالی پر کس قدر نڈر ہو گئے کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ از وزل سے جنت مانگتا ہے یہ تو بہت ہمت کا سوال ہے ہم جیسے گناہ کو تو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے یہ مالک دکان بہت زیادہ خوف خدا کے حامل تھے رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف آواز دیتی اور اتنا روتے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ان پر رحم آتا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ کون تھے یہ مالی کے دکان ہم کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سراج الاما کاشف الغما امام اعظم فقی ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے وسائل بخشش میں تحریر فرماتے ہیں نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق تاری المدنی صاحبی جلوہ فروز ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں موضوع سے ریلیٹڈ ہمارے فون نمبر اسکرین پر موجود ہیں آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں مفتی صاحب سب سے پہلے آپ کو سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں مدری چینل کے ناظرین کو امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اگر مختصر سا تعارف مل جائے کہ آپ کا نام نامی کیا تھا آپ کی پیدائش کب ہوئی آپ کی عمر مبارک کتنی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کو تعالان ہوں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور یقینا آپ کی ذاتے مبارکہ اور آپ کی شخصیت دنیا بھر میں کروڑ کروڑاں لوگ آپ کے مقتدی ہیں آپ ان کے پیشوا ہیں اور امام ہیں پاک و ہند میں بلا مبالغہ کروڑوں افراد امام اعظم ردی اللہ تعالیٰ عنہوں آپ کے ہی مقلد ہیں اور اسی نسبت سے ان کو حنفی کہا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ و تعالیٰ نو آپ کی کنیت مبارکہ ابو حنیفہ ہے ٹھیک اس نام سے اور عموماً آپ ابو حنیفہ اور امام اعظم جن دو چیزوں سے آپ امام اعظم آپ کے لگی دو چیزوں ہو چیزوں سے جی ہاں اور ایک تعداد ایسی ہوگی شاید جن کو نام تک کی آگاہی نہیں ہوتی یا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ بہت سی چیزیں جیسے حضرت ابو حرار ردی اللہ تعالیٰ ان کو اسی نام سے ہی لوگ جانتے ہیں زیادہ فیمس جو ہے وہ اپنے القابات سے ہی ہوگی جی ہاں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کو تعالیٰ نو آپ کا نام مبارک نومان تھا آپ کے والد گرامی ثابت تھے نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نومان اپ کا نام اور والد کرنا آپ ستر میرا ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ماشا اور کفہ میں آپ پیدا ہوئے ایک کول کے مطابق اسی ہجری بھی بیان کیا گیا ستر ہجری آپ کی ولادت ہے اور ایک سو پچاس سن ہجری آپ کا بھی سال ہے تو اس اعتبار سے آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ اسی سال بھر تقریباً, تقریباً اسی سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک, تقریباً مبارک, تقریباً آپ کی عمر مبارک اور آپ تابعی بزرگ بھی ہیں شاید. یعنی آپ کے دور مبارک کے اندر جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت یہ صحابہ اکرام علی مردوان کا آخری وہ دور چل رہا تھا یعنی کئی صحابہ اس وقت حیات تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کو تعالیٰ نو کوفا میں ہی چونکہ آپ کی ولادت ہوئی اور کوفہ وہ شہر ہے جس کو علم کا مرکز کہا جاتا تھا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ آپ کوفہ کو کنز ایمان کہا کرتے تھے آپ کوفہ شہر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ آپ ان اسلام بھی کہا کرتے تھے کوفہ کو راس اسلام کنز ایمان اور کوفہ کے بارے میں اہل الاسلام کہا جاتا تھا یعنی صحابہ کرام والے مردوان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایک ہزار سے زائد صحابہ اور ان میں ستر صحابہ بدری صحابہ رضی اللہ کو تعالیٰ نوں, انہوں نے کوفہ کے اندر آ کے آباد ہوئے کوفہ میں انہوں نے قیام فرمایا اب یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ انہوں نے جب کوفہ کے اندر آئے اور کوفہ کو کے اندر آباد ہوئے یہیں اسی کو اپنا مسکن بنایا تو پھر اسی وجہ سے علم کی شہرت کوفہ کی اتنی زیادہ تھی کہ اس کا اندازہ امام بخاری علیہ رحمہ کی اس کال سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مصر کے اندر اتنی مرتبہ گیا شام میں اتنی مرتبہ گیا فلاں جگہ اتنی مرتبہ گیا اور کوفہ اور بغداد میں اتنی دفعہ گیا ہوں کہ مجھے خود یاد نہیں کہ کتنی دفعہ یعنی کوفا کے بارے میں ہے کہ کوفا علم کا شہری اسے کہا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا تارن وہ بھی چونکہ خاص کوفہ کے اندر اور ان کی تعداد شاگردوں کی ہزاروں کے اندر پہنچ جاتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ و تارن کا جب انہوں نے استقبال کیا اور ان کے تلامزہ سے پورا پورا میدان جب بھر گیا انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ان کو یہی فرمایا کہ آپ نے اس شہر کو جو ہے وہ علم کا شہر بنا دیا مدینہ تو شہر بنا دیا تو کوفا شہر علمی طور پر بھی بڑا معروف تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت مبارکہ اسی کوفہ شہر کے اندر ہوئی اور آپ تابی بزرگ ہوئے ما ہیں ماشاء اللہ اچھا آپ نے تو تابعی بزرگ کسے کہا جاتا ہے اور ان کے فضائل کیا ہیں یہ بھی ہمارے مدری کے ناظرین کو بتاتے چلیں دیکھ ہے کہ بہت سارے مدری کے ناظرین کو یہ بتانا ہو کہ تابعی کسے کہا جاتا ہے تابعی اس مسلمان کو کہا جاتا ہے اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جیسے صحابی کے بارے میں یہ کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ پیارے آکت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے جی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی صحیح اور آپ کے پاس بیٹھے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا جی تابعی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اس ذات کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا جنہوں نے اور ایمان کے ساتھ ایمان کی حالت میں ان کو دیکھا اسی پر ان کا خاتمہ ہوا انہیں تابعی کہا جاتا ہے اور تابعی کے بارے میں بھی بڑے ان کے فضائل خود آدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی اللہ علی نے ارشاد فرمایا تو با نیمن خوش خوشخبری بشارت ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے کے آئے اور توبہ لی من را من رانی اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جنہوں نے انہیں دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا ہے تو ایک اور حدیث میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرونی کرنی کہ سب سے بہتر زمانہ وہ میرا زمانہ ہے ثم اللہ دینا یا ہوم پھر وہ جو ان کے بعد ان کے ساتھ ملے امے گئے یعنی صحابہ کے بعد تابعین کا مقام اور مرتبہ ہے اور آپ کے بارے میں کہ آپ تابعین کے اندر بہت بڑا مقام اور مرتبہ اور فصیلت رکھتے ہیں اور تابعین کے اندر آپ بہت بڑے امام اور مقتدا اور پیشوا ہوئے ہیں ماشاء اچھا مسا آپ نے فرمایا کہ کوفا میں چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی اور کوفہ شہر جو ہے وہ علم کا شہر کہا جاتا تھا تو اب آپ نے تعلیم کا آغاز کیسے فرمایا کہاں پر تعلیم حاصل کی اور ان کے دل میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق کس قدر تھا کوفہ کے اندر علم کی مجالس تو بہت لگتی تھی ٹھیک اور اسی مجالس میں سے ایک مرتبہ آپ گزرتے ہوئے جا رہے کیونکہ آپ تاجر تھے آپ کے والد صاحب بھی تاجر تھے ٹھیک اور کپڑے کا آپ کا کاروبار تھا بہت اعلی تجارت کرتے تھے اور بہت اچھی پوزیشن میں تجارت کرتے تھے یعنی بہت جیسے مالدار تاجر کہا جاتا ہے ویسے آپ کا یہ معاملہ تھا تو چھوٹی سی ابھی جب عمر میں ہی آپ جب آپ نے بازار میں کام کاج کے لیے جا رہے تو امام شابی نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تو ان سے فرمایا کہ بلایا اپنے پاس اور کہا کہ کسی کے مجلس میں بھی بیٹھتے ہو تو فرمایا کہ نہیں صحیح تو آپ اپنی فراست سے وہ چیز دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کے اندر علم کے کتنے جوہر وہ چھپے ہوئے ہیں اور کتنا بڑا یہ علمی خزانہ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے نصیحت کی فرمایا بیٹھا کرو تو آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا لیکن آپ کو شگف علم کلام سے زیادہ رہا پہلے تو علم کلام یہ بھی ایک پورا موضوع ہے تو اس میں آپ بڑا مشغول رہتے اور بڑی مہارت اس میں آپ نے حاصل کی ایک مرتبہ خاتون نے آپ سے آ کے ایک طلاق کا مسئلہ پوچھ لیا تو آپ کا شغف علم کلام اور علم کلام ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے معاملات عقائد کے حوالے سے ہے آپ سے یہ فقہی مسئلہ طلاق کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ حضرت حماد کے پاس جاؤ وہ آپ کے اساتذہ میں سے بھی ہیں حضرت حماد کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر اس بارے میں آپ معلوم کرو اس خاتون سے کا اور جو وہ جواب دیں وہ مجھے بھی آ کے بتائیے صحیح تو وہ خاتون گئی اور انہوں نے جا کر ان سے مسئلہ دریافت کیا انہوں نے بتایا پھر آپ کو جب بتایا گیا کہ یہ مسئلہ یوں ہے تو اس دن آپ کے دل میں بڑی ایک کیفیت پیدا ہوئی اور کہا کہ کیوں نہ ہو کہ اس فق کو حاصل کیا جائے جس فق کے لئے لوگ بڑے محتاج ہیں کیونکہ تجارتی معاملہ ہو یا عبادت کا معاملہ ہو یا عام زندگی کے معاملات ہیں سب سے زیادہ امت کو جو درپیش معاملہ ہے وہ فق اور شریع احکام کے حوالے سے ہے کہ جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے تو پھر آپ کا رجحان بہت زیادہ فق کی طرف پھر آپ ہوئے علم اور کی طرف بڑھے علم یعنی فق علم تو پہلے بھی اس طرف دی تھے دی لیکن پھر آپ نے باقاعدہ فق کی طرف جو ہے وہ ہوا اور حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے پاس بیٹھے اور پھر اس حوالے سے آپ وہ مشہور ہوئے فق کے امام اور بڑے بڑے آپ کے اساتذہ آپ کا ہی کیا کرتے تھے اللہ اور اللہ کہتے اللہ, اللہ, اللہ نے جو آپ کو عطا کیا یہاں تک امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پورے کے پورے لوگ ایال ہیں محتاج ہیں فک کے اندر ابو حنیفہ کے اللہ اللہ یعنی اللہ یہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے محتاج ہیں ان کی طرف اتنا جو بڑا ان مقام ان کی فقات جو ان کا مقام اور جو ان کا مرتبہ تھا یعنی اساتذہ کا بھی ادب کرنا اور اس نظر سے دیکھنا پھر بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس فق کے حوالے سے جب آتے اور آپ فقہی طور پر جو گفتگو فرمایا کرتے تھے اور بالخصوص آپ کا جو معیار تھا جو دین اسلام کے اصول ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس اس کے ذریعے سے جو مسائل کا استخراج کیا استمباد کر کے پھر وہ لوگوں تک پہنچائے تو بڑے بڑے علما عشش کر جاتے تھے اور جن مسائل کے اندر بڑے بڑے علماء خاموشی اختیار کرتے سکوت کرتے سارے یہی ایک راستہ دکھاتے کہ ابو حنیفہ کے پاس پہنچے وہ آپ کو اس کا کوئی حل بتائے گا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی جی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو تعالیٰ انہوں نے اس فقہ حنفی کی زراعت کی ہے جی. یعنی اس کا بیج بویا جی. ہے اور حضرت علقمہ رضی اللہ کو تعالیٰ انہوں نے باقاعدہ اس کو سہراب کیا اس کو پانی دیا ہے اور ابراہیم نخی رحمت اللہ تعالی انہوں نے باقاعدہ اس کو کاشت کیا ہے اور فرمایا جو حماد تھے حضرت حماد انہوں نے اس فصل کو کاٹا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے اس کی گندم وہ نکالی دانوں کی صورت میں اور امام ابو یو... یعنی اس کی پسائی کی اور آٹا بنایا اور امام ابو یوسف نے اس آٹے کو گوندا امام محمد نے اس گوندے ہوئے آٹے کی روٹی بنائی اور اللہ ساری امت کھا رہی ہے لوگ یہیں وہ اس طرح فکی ایک بڑا مقام اور اتنا مرتبہ اتنا مطابہ رکھنے کے باوجود مدنی چینل کے ناظرین مطلب آپ کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کا بڑا ادب اور احترام کیا کرتے تھے ہیں اتنے بڑے فکر کے امام ہونے کے باوجود کہ بڑے بڑے فقہی حضرات جو ہے وہ آپ کی طرف مسئلہ ڈائیورٹ کر دیتے تھے کہ آپ جا کر وہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ سے جو ہے وہ مسئلہ پوچھے آپ کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی والدہ جو وہ قریب ہی جو بزرگ تھے قاضی زرعہ وہ ان پر زیادہ یقین رکھتی تھی اور جب انہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا ان کی والدہ کو وہ جو ہے وہ قاضی زراع سے جا کر مسئلہ پوچھنے کے لیے حکم فرماتی اب وقت کے اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود امام اعظم کبھی یہ نہ کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ فک کا امام ہوں مجھ سے مسئلہ دریافت کر لیں یا خود جواب نہ دیا کرتے بلکہ اپنی والدہ کے حکم پر وہ زراع کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے جا کر مسئلہ پوچھا کرتے تھے حضرت ذرا فرماتے کہ حضرت آپ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کیسے منہ کھولوں آپ کے سامنے کیسے میں زبان کھولوں اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا جب کسی مسئلے کا جواب جو ہے وہ حضرت ذرا کو نہ آتا تھا قاضی ذرا کو نہ آتا تھا تو وہ حضرت امام ابو حنیفا سے درخواست کرتے تھے کہ آپ مجھے اس کا جواب بتاتے تاکہ جا کر میں جو ہے وہ اس کو آپ کے سامنے دوہرا دوں تو یہ مقام و مرتبہ مدو چینل کے ناظرین سکھ کے امام ہونے کے باوجود اپنی والدہ کا اتنا ادب و احترام اور اپنی والدہ سے اتنی محبت کرنا اللہ اکبر آج مفتا ذرا اس پر بھی گفتگو کر لیں کہ آج کے دور میں اگر کسی کو تھوڑا سا مقام مل جائے کچھ شہرت مل جائے تھوڑی تعلیم زیادہ ہو جائے اگر دنیا میں کوئی رتبہ مل جائے تو اب ماں باپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیا جاتا ہے اس پر کیا کہیں گے جی بہت مجھے امیر سنت دامت برکات علیہ کا وہ ایک مدنی پول کے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور جامعت المدینہ کے اساتذہ طلبہ سب یہی موجود تھے فرمایا آپ عالم بن گئے آپ مفتی بن گئے کتنا بھی اپنے مقام حاصل کر لیا لیکن ماں کے لیے آپ بیٹے ہیں اور وہی احکامات جو ایک بیٹے کے لیے احکامات ہیں تو اس حوالے سے واقع ہی یہ اگر کوئی عالم بن جاتا ہے یا مفتی بن گیا ٹھیک ہے یہ تو دینی, دینی شعبہ ہے اور ایسے لوگوں پر تو زیادہ حق بنتا ہے کہ دین میں ہی چونکہ یہ چیز سکھائی گئی ہے ماں باپ کے اکرام احترام کا وہ زیادہ ان کا خیال رکھا ہے اب اس کے علاوہ دنیا داروں میں اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے کوئی انجینئر بن جائے کوئی بہت بڑا بزنس مین بن جائے کوئی بہت بڑا آفیسر بن جائے اس کے باوجود اپنے ماں باپ کے بارے میں ان کو یہی سوچنا ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں ان کی بدولت ہوں آج انہوں نے جس طریقے سے پرورش کی ہے جس طریقے سے مجھے کہاں سے لے کر آج کہاں کھڑا کر دیا کیا مقام اصل کی میں نے کر لیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو اللہ حقیر جانے یا اپنے ماں باپ کی طرف توجہ نہ دیں صرف چند پیسے دے دینا ہی یہی ماں باپ کے پورے حقوق پورے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے صرف ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ہم نے گھر کے اندر یہ انتظام کر رکھا ہے ماسی کا انتظام کر دیا کھانے پینے کا انتظام کر دیا یہ ہم نے سہولت دے دی ماں باپ ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے ہمارے بیٹے جو آج اتنی عزت پار ہے وہ بھی آئیں ہمارے پاس بیٹھیں کچھ ہمارے ساتھ باتیں کریں کچھ ہمارا دل بہلائیں تو یہ ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے بیٹا ہو یا بیٹی جو بھی مقام ہے ماں باپ کی ضروری عزت آج باپ اگر کوئی مقام مل جاتا ہے بلکہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں نا ان کے والدین ان سے ڈرا کرتے ہیں کہیں میرے بیٹے کو برا نہ لگ جائے لیکن جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں چونکہ وہ والدین کا ادب و احترام جانتے ہیں جس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا کہ دین میں باقاعدہ والدین کا ادب و احترام سکھایا جاتا ہے قرآن و شریعت میں اس کے باقاعدہ احکام جو ہے وہ بتائے گئے تو اب جو عالم دین بنتا ہے وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے باپ کو برانا لگ جائے کہیں میرے والدین کو برانا لگ جائے جی مدرسن کے ناظرین ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں مگر ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی رجحان ہونا چاہیے ہمیں دین کی معلومات خود بھی ہونی چاہیے اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے مدی کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آئیے کچھ مدرسین کے ناظرین کی کال بھی لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اقیل احمد اتاری جو اصب صاحب سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ مرحبا آج سلسلہ بہت ہی پیارا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی عدی اللہ تعالیٰ کی سیرت پاک کے حوالے سے مفتی صاحب سے میری عرض ہے اگر یہ ارشاد فرما دیجیے کہ سیدنا اللہ امام آگم ابو حنیفہ اور اللہ تعالیٰ علیہ نے جن صحابہ کرام علی مردوان کی زیارت کی آپ سے اختصاف فرمایا اگر چند صاحب کرام علی مردوان کے نام پتہ چل جائے تو جزاک اللہ خیرہ اللہ آپ کو جزائر دے السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی اچھا امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت میں یہ بھی ملتا ام ہے ام کہ حضرت سیدنا واصلہ بن اصقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اپنے بھائی کی شماتت نہ کر یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم کرے گا اگر تو اس میں مبتلا کر دے گا جی ہاں دیکھیں صحابہ کرام علی مردوان سے آپ کا لکھا اور ملاقات ہونا اور پھر یہ کہ آپ کا باقاعدہ روایات کا سیما ہونا یہ بھی پورا ایک موضوع ہے علماء نے بڑی اس سے تفصیل پر بحث کی ہے میں نے جیسے ابتدا عرض کیا کہ صحابہ کرام علی مردوان کا دور بالکل آخری وہ دور تھا یعنی اس میں جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت بھی صحابہ کلام علیہ مردوان موجود تھے اور ان میں باقاعدہ جن صحابہ کو بیان فرمایا گیا جن سے حضرت انس بن مالک حضرت عبداللہ بن ابی اوفا حضرت عمر بن حریس حضرت عبداللہ بن انیس اور ابو تفیل عامر ردی اللہ تعالی تعالیٰ ان صحابہ کرام علی مردوان یعنی یہ بھی موجود تھے دیگر بیس صحابہ کرام علی مردوان کا باقاعدہ بیان فرمایا گیا احی. کہ آپ کی اس عمر میں یعنی اور حضرت ابو طفیل کے بیان, بیان کا ان کا چھیانوے کے اندر آپ نے حج کیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ احی. رضی اللہ انہوں نے جو پہلا حج کیا تھا وہ چھیانوے ہجری میں کیا تھا آپ نے تو اس اعتبار سے یعنی آپ آپ نے کل پچپن حج کیے ہیں اللہ بچپن حج کیے ہیں اپنی زندگی میں تو اس دور میں یعنی یہ سفر کے اندر بھی اور وہاں آپ کا جانا اس کے باوجود علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو بچپن میں ہی صحابہ کا جب زمانہ موجود ہے اور صحابہ بھی موجود ہیں آپ کے پاس نہ بھیجا ہو تو یہ بڑی ایک حیرت والی بات ہوگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ لکھا بھی ثابت ہے آپ کا سیما بھی ثابت ہے اور اتنے متعدد صحابہ کرام علیہ مردوان آپ کے دور میں جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت بھی وہ فیض اپنا فرما رہے تھے اسی وجہ سے آپ کو تابی بزرگ کہا گیا ہے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ذات گرامی ہیں کہ ان کی سیرت ان کی زندگی کے کس کس پہلو پر بات کی جائے جس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ آپ چونکہ ایک بزنس مین بھی تھے ایک تاجر تھے کپڑے کا بہت بڑا کاروبار کیا کرتے تھے مگر کاروبار میں بھی, بھی شریعت متحرہ کی پاسداری فرماتے نہ خود خود فرماتے بلکہ اپنے ساتھ تجارت کرنے والوں کو بھی اس کے حکم جو ہے وہ فرمایا کرتے آپ کی سیرت کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار آپ نے ایک کنسائنمنٹ حضرت سیدنا حافظ بن عبد الرحمن کی طرف بڑھایا مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کپڑے کے اندر کچھ نقص ہے کچھ جو ہے وہ خرابی ہے لہذا جب اسے آپ فروخت کریں تو اس بائر کو ضرور بتائیے گا کہ اس میں یہ کوتاہی یا اس میں یہ کمزوری رہ گئی ہے کچھ عرصے کے بعد آپ نے پھر جو رابطہ کیا اور پوچھا کہ جو کنسائنمنٹ میں نے آپ کی طرف بڑھایا تھا جو کپڑا میں نے آپ کی طرف بھیجا تھا اس میں جو وہ آیا بک گیا یا آپ کے پاس موجود ہے تو جواب ملا کہ وہ تو میں نے فروخت کر دیا تو وہ آپ نے سوال کیا کہ جو اس میں نقص تھا جو اس میں کمزوری تھی جو کمی تھی آیا وہ اپنے بائر کو بتائی یا نہیں بتائی تو جواب ملا کہ وہ تو میں بتانا بھول گیا لہذا امام اعظم ابو حنیفا نے پوچھا کہ یہ بتایا کہ آپ نے کس کو فروخت کیا, کیا وہ آپ کو یاد ہے تو حضرت سیدنا حفس بن عبد الرحمن نے فرمایا کہ مجھے تو وہ بھی بھول گیا ہوں مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے یہ کپڑا کس کو بیچا ہے اب امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوا دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ نے نہ صرف اس کنسائنمنٹ سے حاصل ہونے والا نفع بلکہ اس کنسائنمنٹ کی ٹوٹل اماؤنٹ راہ خدا میں صدقہ کر دی آج جو ہے وہ جب تک بچہ جو ہے وہ کاروبار میں ڈوش دینا نہ سیکھ جائے کسی کو جو ہے وہ جسے کہا جائے عام زبان میں اگر کہا جائے کہ کسی کو دھوکہ دینا نہ سیکھ جائے اس وقت تک جو ہے وہ اسے کامیاب تاجر نہیں کہا جاتا اس پر کیا کہیں گے دیکھیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نم آپ کی ان اوصاف میں سے جیسے عرض کیا کہ تاجر بھی بہت بڑے تھے اور پھر آپ چونکہ علم سے بھی آپ کا یہ ہلکا چلتا اور ساتھ ساتھ آپ کی تجارت کا معاملہ بھی رہتا بلکہ نہ صرف تجارت آپ کی آپ جو تجارت سے بھی نفع اٹھایا کرتے تھے اس کو علماء پہ خرچ کیا کرتے تھے اللہ اللہ اللہ یعنی یہاں تک آپ کے لیے بیان کیا گیا کہ آپ جب کپڑے خریدتے موسم کے حوالے سے کچھ میوجات خریدتے تو آپ ساتھ علماء کے لیے بھی خریدتے اللہ اور ان کو پیش کرتے اور ان کو بھی دیتے اور بالخصوص جو آپ کے پاس پڑھتے تھے امام ابو یوسف رضی اللہ کو تعالیٰ آج ان کا نام ہے شوہرا ہے ان کا چرچا ہے اور قاضی القزاف چیف جسٹس آپ رہیں کوفا میں تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کو تعالیٰ کے بہت جو ہے وہ اچھے شاگردوں میں سے ہیں اور آپ کا پہلی صف میں گویا کہ نام آتا ہے پہلی سطر میں نام آتا ہے امام ابو یوسف کا اس حوالے سے تو آپ بڑے غریب تھے اور غربت کا آپ کا اندازہ یہ تھا کہ آپ اس سے تھوڑا کم یعنی کہیں ایسا تھا کہ آپ شاید دنیا کے اندر ہی مشغول ہو جاتے ہیں اپنے گھر کے معاملات میں امام ابو یوسف رضی اللہ کو تعالیٰ عن کے بارے میں خود وہ بیان کرتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کو تعالیٰ انہوں نے ان کے لیے خرچہ باندھا نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی ٹوٹل فیملی کا خرچہ آپ دیا کرتے تھے دو اور دو یہ پڑھ کہ تم آج ان کو پڑھنے میں مشغور رکھا گیا اور خود آپ جو ہے وہ ان میں رقم خرچ کرتے تو عرض کر رہا تھا کہ تاجر بھی تھے نفع آتا بھی تھا اس نفے کو بھی پھر اس طرح خرچ کیا خدا میں بھی خرچ کیا, کیا رائے خدا, رائے خدا بھی میں بھی اور اس طرح بطور خاص اپنے شاگردوں پر اور اساتذہ اور علماء پر اور پھر آپ یہ ارشاد جب لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کرتے یہ تو آپ کہتے ہیں اس چیز میں میرا شکریہ ادا نہ کیجیے اللہ کا یہ مال ہے اور میرے مال میں آپ کے لیے حصہ رکھا گیا ہے میں وہ پہنچانے والا ہوں میں مجھے اس پہ کوئی شکریہ نہیں چاہیے اور اس طریقے سے آپ کا یہ انداز تھا تجارت کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ واقعہ سنایا امام ابو زہرہ انہوں نے کہا کہ امام اعظم ابو حفاظت رضی اللہ تعالیٰ کی تجارت میں چار خصلتیں مشہور معروف تھیں آپ فرماتے پہلے کہ آپ کا نفس غنی تھا لالچ نہیں آپ کے دل میں ہوتی اللہ اللہ کی. اللہ دوسری بات یہ تھی کہ آپ نہایتی دار تھے اللہ تیسری بات یہ کہ آپ معاف اور درگزر کرنے والے بھی تھے اور چوتھی بات کہ آپ بہت زیادہ دین دار اور شریعت پر عمل کرنے میں بہت آپ پختگی والے اور سختی سے شریعت کے احکامات پر آپ عمل کرتے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر بھی کپڑے کا کام کرتے تھے کپڑے کی تجارت آپ بھی فرمایا کرتے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کا تعالیٰ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ صحابہ میں افضل بھی ہیں عالم بھی ہیں افقا بھی ہیں اورا بھی ہیں یعنی تقوی پرہیزگاری میں بھی آپ مقام مرتبہ رکھتے تھے فضیلت میں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے زیادہ عالم بھی ہیں یعنی زیادہ علم رکھنے والے بھی ہیں پھر آبد بھی زیادہ ہیں اصخا بھی زیادہ ہیں اجود بھی زیادہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ و تو کہا علماء نے امام اعظم کی تجارت کو تشبیح دی صدیق اکبر رضی اللہ و کی تجارت سے اور آپ کی صفات سے پر جو صفات ادھر تھی تو وہ صفات اس طرح آپ ان پہ پیروکار رہتے اور تجارت کو اس انداز سے کہتے واقعی وہ مثالی ایک تاجر بھی تھے کہ جب کسی چیز کے بارے میں آپ نے جو یہ ایک واقعہ بیان فرمایا ایک مرتبہ اور آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ تقوی کی آپ کی پتا چلا کہ ایک بکری چوری ہو گئی ملی نہیں کسی کو تو بکری جب ملی نہیں تو آپ نے پھر لوگوں سے پوچھا بکری زندہ کتنی رہتی ہے تو بتایا گیا سات سال تک زندہ رہتی ہے عمر عمر سات سال ہے جیسے بکری بکرا عموماً ان کی عمر تقریباً ایک دو سال کے اندر یہ ضبع ہو جاتی ہے بعد وہ جن سے نسلیں چلاتے ہیں دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ عمر میں رہتی ہیں تو اب کہا کہ سات سال تک تو آپ نے سات سال تک باقاعدہ مارکیٹ سے خرید کر گوشت بکری کا کھانا منقطع کر دیا کہیں ایسا دا نہ ہو کہ وہی بکری وہ ضبع ہو کر مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ نہ آ جائے یہ آپ کا تقویٰ تھا کیونکہ اس حوالے سے آپ کا حقیقت یہ کوئی اس طرح کا فتویٰ نہیں تھا یعنی کہ آپ نے لوگوں پہ نہیں تھا یہ عمل کرنا لیا لوگوں پہ آپ کا تقویٰ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے بکری کی عمر معلوم کی اور جتنا عرصہ بکری زندہ رہتی ہے اتنے عرصہ تک آپ نے بکری کا گوشت نہ جی اور یہ بھی نہیں یہ نہیں یہ بھی نہیں کہ لوگوں تمام لوگوں کے تم بھی نہیں کھا سکتے ایسا نہیں بلکہ آپ کا یہ تکوا تھا کہ ہو سکتا ہے وہی بکری آ جائے تو جس کا گوشت جو ہے وہ اس طرح تو آپ اتنے ایک مدینہ شریف کا آدمی آپ کے پاس کچھ خرید کے چلا گیا تو جس کا آپ نے یہی جو آپ کے شریک تھے حضرت ہاب رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے میں بیچ دیا تو وہ بہت زیادہ دنم لے لیے تھے ان سے بہت زیادہ نفا لیا بہت زیادہ نفع لے, لے لیے تھے جب بہت زیادہ نفع لیا تو آپ نے کہا کہ کیا ہم نے اس بازار کے اندر تجارت کے لیے یہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے دکان کھول یہاں تک کہ اپنے پاس سے دنم دیے اور کہا کہ اس کو تلاش کرو اور باقاعدہ سفر کرا کے مدینے بھیجا کہا وہ شخص کو وہاں جا کر جتنی قیمت ہے واپس کر کے اللہ اکبر انداز تجارت بھی سیکھ رہے ہیں کے امام بھی ہیں مگر ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ عبادت گزار بھی تھے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رمضان المبارک اور عید الفطر میں باسٹھ قرآن پاک ختم کیا کرتے وہ کس طریقے سے کہ دن اور رات میں ایک ایک قرآن پاک ایک قرآن پاک تراوی میں اور ایک جو ہے وہ عید کے رول اس طریقے سے کل ملا کر باسٹھ بار جو ہے وہ رمضان المبارک اور عید الفطر میں قرآن پاک پڑھتے ہیں مدرسے چینل کے ناظرین آج ہم امام امام اعظم ابو حنیفہ کے مکرز ہیں ان سے محبت کا دم بڑھنے والوں میں شامل ہیں مگر کیا ہم قرآن سے کتنی محبت رکھتے ہیں ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں مخصوص کیا کہیں گے عبادت پر امام اعظم ابو حنیفہ کی عبادت کا کیا انداز ہوا کرتا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کی عبادت کا بھی واقعی پورا ایک تفصیلی موضوع ہے اللہ اور آپ کا جو انداز زندگی رہا کرتا تھا یہ ہمارے لیے بہت اس میں سیکھنے سیکھنے کے لیے بہت زیادہ مدنی پھول ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام ابو یوسف فرماتے کہ انیس سال تو میں آپ کے ساتھ جو رہا تو میں نے آپ کو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا اللہ یعنی انیس سال تک یہ اپنا بیان فرما رہے اور ویسے علماء کرام نے اس کو واضح طور پہ بیان فرمایا کہ چالیس سال تک آپ کا یہ معمول رہا ہے کہ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز بھی ادا کیا کرتے تھے پھر جو انداز طریقہ کار پاک کی پوری تلاوت کرنا یعنی چار افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک رکت میں قرآن کو پڑھ لیا اللہ بیان فرمایا چار افراد ہیں حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ ان کا بیان کیا جاتا ہے اور حضرت تمیم داری ان کا بیان کیا جاتا ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کا بھی بیان کیا جاتا ہے اور چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور پھر آپ وہ بھی ہیں کہ آپ نے عام بھی یعنی یہ اور آپ جب بیت اللہ شریف میں گئے اور پہلے بھی آپ کا یہ معمول رہا تھا کیونکہ آپ کے بارے میں واضح طور پر آپ کے ساتھ جو ظاہرین ہوتے تھے وہ کہتے کہ آپ سے بڑھ کر کسی کو تباہ کرنے والا ہم نہیں دیکھتے اللہ تھے اللہ یعنی اللہ وہاں رہ کر یہ بھی ان لوگوں کے لیے بطور خاص ان عاشقان رسول کے لیے جو جن کی قسمت میں یہ ایام آ جاتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں پھر اس کے باوجود کیونکہ زندگی میں نماز بار بار تو آیا نہیں کرتے تو اب ان کو غنیمت جانتے ہوئے وہاں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں وہاں کی مارکیٹوں سے یا دیگر چیزوں سے ادھر وقت زیادہ ضائع کیے بغیر ہونا یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو عبادت کیونکہ وہاں عبادت ہی وہی ہے کہ جو اور کہیں نہیں ہے طواف کی عبادت ہو اور وہاں دیگر یہ جو عمر کے ارکان ہیں اور دیگر یہ عبادت مناسب ہیں تو یہ اور کہیں نہیں ہے تو آپ رمایئے کہ ان کو طواف میں ان سے زیادہ ہم کسی کو مشغول نہیں جب بھی دیکھتے ہیں آپ طواف کے اندر وہاں مشغول رہا کرتے تھے جب وہاں ہوتے پھر آپ نے آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ حرم شریف میں بطور خاص بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے اندر آپ کے لئے دروازہ کھولا گیا کہ آپ اس میں عبادت کریں تو آپ نے وہاں جو قرآن مجید فرقان حمید دو رقائتوں میں آپ نے ختم فرمایا اور پہلی رکت میں آدھا قرآن اس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ ایک پاؤں پہ آپ کھڑے ہوئے دوسرا پاؤں برائے نام رکھا اور دوسری رقط میں آدھا قرآن اس طرح آپ نے پڑھا کہ دوسرے پاؤں پہ آپ کا وزن ہے پہلا پاؤں دائیں قدم جب برائے نام رکھا پورا قرآن جب پڑھ چکے پھر آپ کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اس وقت آپ نے یہ کہا عرض کی کہ یا اللہ میں نے تیری معرفت کو پہچانا ہے لیکن تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا تیری معرفت کو پہچانا تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور عبادت یہ ہے اور آپ پھر فرما یہ رہیں عبادت کا حق نہ ادا کر سکا پھر فرما دیں کہ یہ جو معرفت کو میں کمال کو پہنچاؤں یعنی پہچانا ہے اس کے صدقے وہ جو کوتا رہے گی کمی رہے گی وہ فرما دے تو غیبی سے آواز آتی ہے کہ ابو حنیفہ آپ آب نے ہماری عبادت معرفت کو بھی پہچانا ہے اور عبادت بھی. بھی کی اور بڑے اچھے طریقے سے عبادت کی ہے اور بشارت اس کے لیے دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی مغفرت کی ہے اور جو آپ کے راستے پر چلے گا اس کی بھی مغفرت فرما اچھا امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر بزرگوں کے بارے میں جیسا آپ کے فرم، آپ نے فرمایا کہ ایک ایک رات میں یہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے سب جب یہ باتیں بیان کی جاتی تھی کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ही ایک ही رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے اس طریقے سے ہی اپنی زندگی بسر کیا کرتے تو, تو سوچ ہوتی تھی کہ یہ اسلاف جو ہے وہ کس طریقے سے بغیر کسی تھکاوٹ پریشانی کے یہ پوری پوری رات جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے پوری پوری رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے مگر اگر آج کے معاشرے پر غور کیا جائے مصعب تو جو سوشل میڈیا کا حال ہے موبائل ही ही میں بندہ اتنا مشغول ہے کہ ساری ساری رات جو ہے وہ موبائل کھیلتے کھیلتے گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب جو فضل کی آزان ہو جاتی ہے تو اب جو, جو یہ تعجب ہے نا یہ دور ہو گیا کہ اگر جس بندے نے یہ دیکھ لیا کسی چیز سے محبت کر لی تو آیا اب وہ اس کی محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اسے اس کی تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا تھکاوٹ وقت کا احساس نہیں ہوتا صحیح ہے فرما رہے ہیں کہ پوری پوری رات کا بیٹھ جانا پوری پوری رات انہیں چیزوں میں مشغول رہنا اور آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ بلکہ اللہ ہر ایک آدمی ٹائم نکلتا بھی کہیں ٹائم مل جائے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں تو چلو وہیں اپنا اس سوشل میڈیا کو ہی ٹائم دیتے ہیں گھر میں اگر بیٹھے ہیں کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو بھی اسی تو کو جب ٹائم موقع ملا جہاں ملا جیسے ملا, ملا, ملا, ملا وہاں پر جو ہے یہ بزرگ ملد ایسے ہوتے تھے ان کو جب جب موقع ملتا اس کو غنیمت جانتے اللہ ہوئے اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدے میں چلے جاتے تھے اور عبادت میں مشغول ہوتے کبھی تلاوت کے اندر کبھی عبادت میں کبھی ذکر اللہ غور کریں امام اعظم ابو حنیفہ کس قدر قرآن سے محبت کیا کرتے چالیس چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کریں پورے پورے پینتالیس سال ایک روایت میں پینتالیس سال بھی آیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی روایتوں میں ملتا ہے کہ اس مقام پر آپ نے سات ہزار بار قرآن پاک ختم کی اس قدر ذوق عبادت میں جو ہے یہ مشغول رہا کرتے تھے اللہ تہریم ہمیں بھی عبادت کا ذوق و شوق نصی فرمائے مختص امام اعظم ہبو حنیفہ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اپنے استادوں کا بڑا ادب کیا کرتے تھے بڑا جو ہے وہ ان کا احترام کیا کرتے تھے اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جی ہاں میں نے جیسے کیا پہلے کہ آپ کا یہ عام معمول ہوتا تھا ایک تو اساتذہ کے احترام کے حوالے سے بھی اور پھر علماء مشاع کی خدمت کے حوالے سے بھی یعنی اتنی آپ خدمت فرمایا کرتے تھے اور آپ وہ ہیں کہ استاد بھی آپ کے ادب کرتے تھے یعنی کئی اللہ ایسے اللہ ہیں کیونکہ بڑے بڑے مسائل بھی ایسے ہو جاتے تھے کہ جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف راغب کرتے مجھے وہ ایک حکایت بھی یاد آئی کیونکہ آپ ایسے مسئلے تو حل کرتے تھے لوگ مشہور دی میں تھے ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ میں نے کچھ اپنا مال کہیں دفن کیا بھول گیا ہوں کیا کروں تو اس نے مختلف سے پوچھا لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی فکس تو تعلق ہے نہیں ہے دی اب دی آپ کیا کریں آپ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو ساری رات عبادت کرو نوافل پڑھو آپ نے چیز کھو گئی ہے لیکن خو خو گئی. جو ہے وہ عبادت, عبادت, عبادت کا کہہ میں عبادت کرو تو جب وہ عبادت کرنے لگا تو وہ کہہ رہے کہ ابھی چوتھائی رات کا حصہ نہیں گزرا تھا تو مجھے یاد آ گئی وہ چلے گئے اپنی چیز نکالی صبح امام اعظم کے پاس گئے کہ آپ نے یہ بتایا تھا میں نے یہ کیا ایسا ہی ہوا صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ میں جان گیا تھا کہ شیطان تمہیں پوری رات عبادت نہیں کرنے دے گا تو میں ضرور تمہارے ذہن کو ادھر راغب کر دے گا اور وہ چیز تمہاری یاد بھی آ جائے گی کاش تم شکرانے میں ہی سامان تو مل گیا تھا شکرانے میں ہی عبادت کرتے رہ ایک شخص نے غصے میں قسم کھائی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں قسم گس نے کھائی کہ اس وقت تک میں بات نہیں کروں گا جس وقت تک تم نہیں کرو گے صحیح تو اس نے کہا کہ یہی قسم اس نے دہرا دی جب تم مجھ سے نہیں کرو گے سوگت اب میں تم سے نہیں کروں گا اچھا دونوں میں دونوں میں اب یہ کئیوں کے پاس مسئلہ گیا انہوں نے کہا کہ آپ کفارہ ادا کیجئے اور بات کر لیں یعنی بات کریں اور اس کا کفارہ جو ہے کسم ٹوٹے گی آپ کے پاس آئے آپ نے فرمایا نہیں ٹوٹی کسی کی بھی نہیں ٹوٹی آپ جاؤ اور آپ اپنی اہلیہ سے بات کرنے لگ جاؤ اس کی بھی قسم نہیں ٹوٹے گی آپ کی بھی نہیں ٹوٹے گی اب جو دیگر جواب دے چکے ہیں کہ ٹوٹ جائے گی اور ہوگا وہ حیران وہ حیران ٹھیک تو آپ کے پاس اور بھی اور آگے علماء یہ آپ نے جواب کیسے دیا ہے آپ نے فرمایا اس نے قسم یہ اٹھائی کہ جب تک تم سے بات نہیں کرو گی میں تم سے نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس نے اس کے جواب میں جو یہ قسم اٹھائی تو وہ بات تو اس نے کر لی نا تو اس کی قسم پہلے سے پوری ہوگی شور کی قسم تو پہلے سے پوری ہوگی اور اب یہ جائے جا کے ان سے بات کر لے اپنی بیوی سے تو اس کی بھی قسم یوں پوری ہو جائے گی تو یہ آپ کے اس طریقے سے درجنوں مسائل ہیں اس طرح کے کہ جس پہ علماء بھی خاموش ہو کے بیٹھتے تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کو تعالیٰ نو اس پر آپ ایسا جواب دیتے تو بڑے بڑے علماء حیران چینل کے ناظرین حضرت سید امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ہو دو شعبان المعظم میں آپ نے وفات پائی دو شعبان المعظم عنقریب آن آنا ہی چاہتی ہے آج یہ سلسلہ اور اس موضوع کو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کا یوم عرس آ رہا ہے خوب خوب آپ کے اِسال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے خوب راتوں کو نوافل ادا کیجئے نمازوں کی پابندی کیجئے مدری چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم